چارما مسفرین چوتھا فرمایا ایسا عالم جیڑا اپنے علم تو نہ اٹھا یعنی کتاب مضمون یعنی شاہد بن سباب جی جی جی جی جی لگے جی جی جی <تصفح> جی <تصفح> میں جس پڑھی نور ناجرین والا نرجہ مالکی مام د جی غائب دو قسم کیا غیب دو قسم ایک غائب ہوتا ہے غائب کامل بھی آخر ایک ہو غائب اضافی غائب ناقص بھی لگی غائب اضافی ہوں مخلوق غائب ہونا دل اتلا جہان لوہے محفوظ ہے. عرش مولا ہے یہ سب غائب اضافی تعبائ جا کر غائب سوکھا جواب ہے مطلق غائب مطلب کسی مخلوق ہو گیا کہ کچھ مخلوق تو غائب ہو گزر گیا فرشتے خود غائب نہیں ساگ طور جس دن لیکن فرشتے نہیں اللہ خاص نہیں بند آخری جو اللہ تشوا کو دوسرے ویخ رہے اللہ کوئی نہیں جاندہ ناد اللہ تعالیٰ سوا کون جانا فریشت نے اللہ تعالیٰ تو سوا جی غائب نہیں کوئی جانتا ہوں غائب اللہ تعالیٰ وال پاک پا کے فرمایا اللہ غائب اللہ تعالیٰ تو غیب پر کبھی اطلاع نہیں دے گا اللہ من تو من رسول ولakin ولakin اللہ یجتبی مر رسول جی جی. اللہ یجتبی اللہ جی جی. اللہ, جی جی. اللہ. <تصفح> لیکن اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں میں سے جس جس, جس کو چاہتا ہے چن لیتا ہے وہ اص اپنے غائب واسطے جی. اللہ تعالی اللہ تعالی تعبی اطلاع بالکل نہیں دے گا جی. لیکن رسول لے گا غیب دی غائب لوگ آیا غائب مطلق مراد ہے. اضافی نہیں کیوں کہ کی اصل غیب ہے وہی یہ غائب تو ہے کہیا تو نہیں یہ اصل غیب نہ ہوا نا پورا سمجھ لگے اصل غائب ہوئی لہذا اللہ تعالیٰ فرما رہا جڑا اصل غائب ہے نا میں سوائے رسول معلوم ہے رسول جہاں کائنات جو بڑی کھڑی ہے جی لوہے مافوز لکھ یہ جاننا کوئی شے نہیں یہ چھوٹا وال حاصل ہو جائے بشے بشے نبیان دی شان ہی ود دے سبحان اللہ, اللہ, اللہ, اللہ تعالیٰ دا علم قیامت غائب ہے غائبافی نہیں کیونکہ ہر ایک تک چھپیا قیامت کدو ہوگی وقت قیامت لیکن اللہ تعالیٰ او اللہ تعالی اس کا چنے. تو چنیا کو چھپان چھپان جسل غائب جناب غائب ہاں مارفا ہومال دا کر کے میم ہے یا نہیں گائب مطلق <تسفح> جی. مطلب میرا بچہ جی ایک بارہ جماعت سن سن سن یاد ہوئی نو دمچ کے تکرار کرنا پتا ساری شرارتر بہبل پور یونیورسٹی پچریز دلازم سی وی لیکن دی <coughs> دی. پولیس دی. Yeah. جلی <coughs> <coughs> دی مسلمان فی کی جی ہوا ہندو سکھ مدرسے بال نہیں سکے جسوسی کرے مولوی ساحب سا, سا, سا, سا مکر سائی سا او اپنا کام ایک کرتوت کرتا رہا ادھر آئے بن گیا ادھر آئے پروفیسر ملتان بڑے بن گیا میں اتوں دکھا میں ختم میری کوشش یہ ہوئی ہے کہ ابریل بھی ختم چاہیے ختمہ مال مدرسے دیا اپنے مدارے سجا کسی مستحق میں جال نہ بیٹھنے ایک بندہ معذور ہے اپنے لیتی موہے کی کرنگ ایڈے ایڈے شہر بند میں جنہیں رب نو نہیں آ کے کام کرو آدھے بترا آج سک... لوگ اصی رہسلا اگلا جی اتنا ٹور ادا گی ٹاور ہی ہونی سانگ کی مشرقی کہا کوئی شرم کر بے مانو تنا جا کتے کاج بھی اتنے ملیا نا پائی یہ گلا کر بندے بابا اندروں پڑے دنیا بیچاری مجبوری نال سڑی پئی رواج پا گئے ہیں نہیں انہاں پوری ہوندی تے تاں وی بیچارا سر تنی کے بھی مقروض ہو کے بولے ان نال وچ پاڑو چالتے جاتے لکھیو لائب کا منل اسلام اللہ عسم ہو سکتی ہے الا کا منل اسلام اللہ عسم ہو منل کرسم ہو مساجد خراب شرمن تخت اولا ماٮٔ مساجد خراب من اول ما احم شرمن تحت اولام احمد شروع شر من تحت کتاب من ہم شر من شر من تخرج الفتنا وفی ہم مولا علی راوی نے شمانشکا شریف علم شروع شروع. دکھاوا شعب اللہ کتاب العلم فصل تریجی دے آخر آخر چار تین چار ہدیش نہ آخر کا پھلا نا یہودیت دی. تب پھلا ملا تب کا پھیلا رہا تیرا جتنا یہودیت دا کام کر رہے ہیں نہ خود یہ آپ نہیں کر رہا ہو آم آم اللہ مغفرت میں راہ چوکھا گھنگ گیا اندر ح دعا کرو پوتر میرے استاد پڑھنے والا دورا میں کہ اللہ انہیں اثرات میں وقت ملہ پیر جو وہ کوفر کافر نہیں کر سکتا وہ کہڑا می کوفر کو اسلام بنا بنتا کفر کو اسلام بیٹھے بنے دافر کام نہیں کر سکتا کیوں جو کافر جو کفر اسلام کوفر ڈے آ کے اسلام ہے مسلمان کتنا کی گی مسلمان جو سور دوشت کھا سی مسلمان دے دتوں کھا سی تو دان نہیں کھاونی منج نہیں کھامنی ریٹ نہیں کھاونی کیوں کام کی بیٹھے دے ہاتھوں حلال جانور کہنا کھاؤ سی مراد بوٹ لا لیے جڑے بکرے دا گوشت کیتی بیٹھے سوار. رہے دا میرا مسلمان سور سوار کو, پھر پھر رائے <laughs> ایک کام سو تے. کو پیسے نا رجائے میں کل بندے پوچھے کہ مذہبی سکالر جڑا <تصفح> <تصفح> <مارکز> مذہب دی تشریح تفسیر شرا معنی انگریز دے مطابق کرے <سلام> ان مذہبی سکالر جڑا دین اسلام دا مذہب دا نا دی تفسیر تشریح کانے مطابق کرے؟ انگریز، انگریز دی مطابق مذہبی ڈاکٹر پروفیسر بس. جی مفکر اسلام کہ مفکر اسلام ہوں کو امل جی؟ نہ کرے اسلام غور فکر بھی کرے سوچے عمل سا سا... سوچ رکھنا لگاتے ہیں, سال سال سال ہیں اسلام تے اسلام دے, اسلام دے بارے سوچے دن نفع نقصان اسلام کو کتوں نقصان پہ کیا پہ کیا نہیں پیا سوچے دینا آخر مجدد کہ حق باطل حق تمیز نہ تھی لوگ کو کو کو بنے اور صاحب دے اس وقت مجدد کہیں کیوں جو حق باطل کا نکھیڑا ہی جنے آتے ایمان نال درسایا سب گڈ مٹائی اسلام بن دے نورانی نیاز سا بھی مجدد آج میں پگ رکھا لے داڑی رکھا لے تجدید نہیں آگے بنوا دریاد میں سی کرتل رل مل کھڑے ات نکھیڑا کراطل اے اسلام یہ کوفر کیا رلے ہی ملے کیا کرو خیر سکول کوف رہی سارے فرض یہ فرض جو اللہ سارا ترقی کوئی نہیں لگا اس طرح کہ مدرسیا لیا خرچا آسان چاہنے سارے تر پے جب کے اگلے آ کے خرچاسا گنسو کیں دیسا گن ددرسے یہ ٹوکر ہاتھوں نہ کتی قوم آ کے تکا نہ اس لکھان روپئے ڈے سو ایو ولا حدیث چل آئیے نے علم ہاسم کتر دا پوترا حدیث رسول رسول دا علم کائنی نہیں کافر د کافر منافق دنیا کو رسول رسول منافک کہ میرا علم چ حالت پڑھا ہے پیسہ لوائے ایڈے مفت ہی نہ بلکہ تو پیسے پلو ڈیون تا بھی نہ ہی میں کہنا صرف جاب ڈی گل وا کت کا پترا یہ دس حدیث رسول پہ سونے ساگو علم بہن کا چوڈا یہ پورے ملک چ رسول نظام ہے جہشت گردار خدا رسول کیا چکر ہے سمجھی ہی چودہ تیر منہ چبدی آئی جو سارا شریعت رسول نظام آزام عدالتاں سب کچھ حاکم۔ پورے نبی دی شریعت بھین بے گنجا کے میں فلانا کم میں کچہ کوٹ چ میں کوٹ چ پیشتی ہوں سنت عمرے سنت دا چوٹا ساری سنت طریقہ کوفر دیں دھی چو دا جڑھے تے دے تے آج زلت آئیے تے کوٹے چونجنا پے ہونما چو دا مشنوی بناوٹی عزت پہ بڑھیں دی حضرت تے عمر نہ رالتے ہیں ہے فدو قوم کو دوکھا پہ نہیں دی <coughs> تو عمر ہائیں تیرے کول عمر اللہ کو کم ہے <coughs> دا دیر چودا تو چود حضرت عمر مسال لو چودو چود اسلام کا نہیں جیسا لا لیندو تری ماں کو گھوڑے نے تو کون کے حضرت عمر دیں گانڈو بہن چولہا ٹبر گانڈو تارا بہن چوکے چڑھن ساری دار اگو تھی چو قانون حضرت مر دینا بھائی مان لس کچھ تو خدا لکھو بندہ کرے کچھ تو سوچے قوم چمان ہوا چود باندار چڑھ بیٹھے حضرت شیر تک تو بنتی गिदड़ आखे चीता देखने के माए हैं मैदानी चौध किया देखो किया मैदान में ने, बीजी को लेकते ती चौदों की झटी निकती होती है पोत्र निकता हो लोग पहलवानी सिखेगी ہے قانون تعلیم ہوں علم بخاری کو قرآن تو دھی چھو دو مولویں کنے مولویں آدھے خرچاوی اچھا پلیوں کرے سو بھا میں منگوں پی نوجی میں مردی کروں تو تسا بال اتھانی بے دین دے ایدے دھی چھو دو خرچ کریں دو کیا رسول دا علم علم, علم کہنی رسول دا فرمان ہوندے بچ رسول دا علم داخل نہیں یعنی آخری تنزل نالگا لے جی جی جی <تصفح> حقیقت کہ کوفر کا علم ہی کہ نہ <تصفح> داخل حدیث ہے जी, जी. لیکن ایسا دلو نبی دا اپنا علم دا پہلے ہو <تصفح> پہلے ہونا دا کیونکہ نبی اپنے کا علم ایک ہی سکتے. کہ نبی آ کے کافر دا پڑھا کافر <تصفح> جیڑے کافر کتے رسول اللہ دے علم قرآن حدیث اللہ دا ان کو نبی دے فرمان حدیث دے ویچ شامل نہ سمجھنے یعنی کیا مطلب کو علم ہی نہ سمجھنے آکھنے ہی جہالت تا کر کے کون بڑے مدر سے ایک آفر کائنی دکھا دنیا دکھا سر ہین کائن حدیث اے حوی علم ہے بھیند چھوڑی ندی ماں کو گھوڑے نے من کیا نے علم جو تھجوں ہلال حرام. حرام کو حلال دنیا دیئے مال لٹے دے کو خیال نہیں جو بیان کر سو کام واقع زبردست کرامتا پید بندے جتنا ہلال خوشی کرامتا ودیا پیدا تھی سن يعani, لگا کہ نہیں حاصل آد میں شریف تو پر اتھا آپ خاندان آ فرمائیں <inài thoughts Royoles> تے افغانستان پر لگ لگتے افغانستان ہی چنا چانج دے تے ہی ساری بستی دے پہاڑ دے بندے چوری کرا ہے چوری دے اندر ایک بندے کیا کا ڈگا ہی پیچھو وہ بندہ جا او بندے گئے آیا اتنا ہے جو سڈ لنگر نہ کھاس آٹا بدھی بدائی نا اپنی آپ روٹی پکای نے اپنی روٹی صحیح کہ بندہ چوری کر رہا ہے مہربانی فرماؤ آج ڈھگا واپس کر لو وہ کھڑے گئے آپ فرمائیں میرا ترلا کتا بھی مسافر کتوں سفر کر کریں مہربانی کر سونا کو جتنا قیمت لگے ہی ڈگے میں سگال کیمتہ نہ بد بختی دے قیمت <تصفح> سوال رہنا جتنا لگیے ہی کن بھینا میں کا جٹ بندہ ہی ہلال ہونا ہی جو لنگر نہیں پیا کا متا نہیں میں کہیں رلیا کھڑا ہو مال آفر میں دارے سامنے پوچھا سکنے یہ پوتر کتنا ہے آپ چار چار نے ہاں پوچھا بھئی یار میاں تص یہ تگ دور ہی آمت جو لیندی چی ہو سونا میرا ہیک پوت ایک ڈگا ادارے میں ایدن کم شام اپنا کر مائیک بچپن اتنا حلال کم جو کڈے رقبے چرو کم آست منہ بد گا کہ تیلا کھاوے اج تک تیلا نہیں کھدا ہلال دانور ہے میرے دا کو لبنا کہ میںری قیمت ان مالک پوتر پوچھے کتنے آ کے چار آفر میں تینو چھوٹی زمین ماری یہ گنتے جا مریا دوسرا مریا تیسرا مریا چوتھا مریا چھوٹی زمین تو مار د گیا پہ وا پوتر ہوں مار مر پیا ترائے پوتر اگلی دن پی چاندنی مہاراچ بھی چار پوتر حلال خوری آ فرمیں حلال خوری دی برکت ہے جی چھوٹیا مرد پوتر مرد مرام تھی ملتی دے ہو وکیل بن دے, دے حکومت یہ جا. دنیا دل بدلنا